کوئی بڑا ہی اس نظام کے اندر کوئی بڑا زلزلہ آئے گا یہ سارا نظام کو تلپٹ ہو جائے گا یہ ایک نقشہ ہے جو قرآن دے رہا ہے البتہ ان الفاظ سے جو چند چیزیں سامنے آتی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو سورج جو ہے کہیں قریب ہوگا آج کا جو فاصلہ ہے ہمارا زمین کا سورج سے وہ کم ہو جائے گا۔ یہی ہمارے ہاں پرانے مواعظ کی کتابوں میں اور بیلاد کی مجلسوں کے اندر سورج سوانگیزے پر ہوگا اس لیے کہ بعد احادیث میں آیا ہے کہ پسینے جو ہیں لوگوں کو اس درجے چھوٹ رہے ہوں گے کہ لوگ گردن گردن تک اپنے پسینوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے اب یہ بھی کوئی حقیقت ہوگی ان کی اصل حقیقت کو یہ تمام جو ہے ان کو ہم کہیں گے کہ یہ آیات متشابہات ہاتھ ہیں جنہیں ہم اس وقت نہیں جان سکتے لیکن ہماری روایات میں کچھ چیزیں آئی ہیں تو کسی بنیاد پر آئی ہیں کچھ نہ کچھ مناسبت ہوگی دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ نظام شمسی کا جو نظام ہے اکولیبریم جو ہے یہاں توازن جو ہے کشیش باہمی کی بنیاد پر اس میں کوئی خلل آئے گا یہ ظاہر بات ہے کہ یہ بیلنس جو قائم ہے لو سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام آفاق کی اسکار گئے شیشہ گری کا یہ تو اتنا ڈیلیکیٹ نظام ہے کہ ذرا ایک ڈسٹنس اگر ڈسٹرب ہو جائے اس لیے کہ کاؤنٹر کر رہا ہے فاصلہ دوسرا اگر ذرا سا بھی ایک طرف سے کم ہو جائے گا دوسری طرف سے زیادہ ہو گیا سب گرم برم ہو جائے گا ایک دوسرے سے ٹکرا گے اور ختم ہو جائیں گے بڑے بڑے جو ہیں دھماکے ہوں گے اور ان میں غالبن یہ سب سے پہلا ہوگا کہ چاند کو سورج کھینچ لے گا اپ کی طرف زمین کی جو قوت کشش ہے جو چاند کو اپنے گرد اپنے اپنے مدار میں جو ہے اپنے زمین کے گرد اس کو الٹامے ہوئے ہیں یہ کمزور پڑے گی سورج کی کشش زیادہ ہوگی اور وہ کھینچ لے گا جو میں اشم اور ظاہر بات ہے یہ معلوم ہے چاند تو بالکل ہی یعنی سورج کے حجم کے مقابلے میں تو چاند کا کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں وہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی توپ کا بڑا گولا جو ہے وہ کہیں ریت میں جا کر دھنس جا وہ تو شکل وہی ہوگی تو فیضا بر قل بسر و خسفل امر و جو میں اس کے حوالے سے میں چند باتیں آپ کو جدید سائنس کے جو اکتشافات ہیں ان کو بھی سامنے لانا چاہتا ہوں اور اس کے ضمن میں ایک ہے سائنٹسٹ فزسٹ ہے اور بلکہ ایٹمک فزسٹ ہیں بشیر الدین محمود نام ان کا بہت برا ہے وہ قادیانیوں کا خلیفہ دوم جو ہے بشیر الدین محمود ایکزیکٹ اس نام کا چربہ ہے اسی وجہ سے لوگ ان کو قادیانی سمجھتے ہیں اور اسی بنا پر ایٹمک انرجی کمیشن جس میں وہ کام کرتے ہیں وہاں ان کی ترقی بھی روکی لیکن یہ کہ بہت شریف آدمی دیندار آدمی صحیح القیدہ آدمی ہے ان کا میرے پاس کافی آمد و رفت کا معاملہ رہا ہے میں نے اچھی طرح ان کو سمجھا ہے ان کے گھر بھی گیا ہوں صحیح العقیدہ مسلمان ہیں لیکن وہ خود مانتے ہیں کہ ان کے والد کا کسی زمانے میں کچھ رجحان ہو گیا تھا رجحان باقاعدہ وہ بیعت میں شامل نہیں ہوئے تھے لیکن یہ کہ رجحان کچھ ہوا تھا اور شاید اسی وجہ سے پھر غلام احمد قادیانی کے بیٹے کے نام پر جو ہے انہوں نے اپنے بیٹے کا نام رکھ دیا ہو لیکن بہرحال یہ میں پوری ضمانت دے رہا ہوں کہ وہ یہ خود جو ہے قتنگ کوئی قادیانیت کا کوئی شائبہ نہیں تھا. ان کی ایک کتاب شائع ہوئی ہے دی میکینکس آف دی ڈومس ڈے یہ قیامت کا جو نقشہ قرآن میں آیا اس کی میکینکس کیا ہوگی جدید فزکس کے حوالے سے اس کی کیا توجیحات سامنے آتی ہیں تو اگرچہ ظاہر بات ہے یہ کتاب عام آدمی کے پڑھنے کی تو نہیں ہے قرآن فاؤنڈیشن کے نام سے انہوں نے ادارہ قائم کیا اسلام آباد میں ہے اور انہوں نے یہ پہلی کتاب یہ شائع کی ہے بڑی عمدہ کتاب ہے ظاہر بات ہے ان چیزوں میں چونکہ متشابہات کی بات ہے قطریت کے ساتھ یقین کے ساتھ تو کچھ کہا نہیں جا سکتا لیکن یہ کہ جدید سائنسی اکتشافات کے ساتھ قریب ترین جو تصورات ہیں وہ انہوں نے پیش کر دیے اسی میں وہ ایکسپینڈنگ یونیورس کا تصور بھی ہے اسی میں یہ بھی ہے کہ یہ جیسے ایکسپینڈ کر رہی ہے ایسے ہی یہ واپس فولڈ بھی ہو جائے گی یوم نتوی سما سجل للکتب قرآن مجید کی تعبیرات سے بہت قریب ہے اور یہ سائنس سے ثابت کر رہے ہیں سب کچھ جو تصور انہوں نے دیا ہے قیامت کا اور جو مجھے کسی درجے میں قریب قیاس معلوم ہوتا یقین سے تو ہم نہیں کہہ سکتے وہ یہ ہے کہ قیامت پوری کائنات پر نہیں آئے گی بلکہ ایک نہیں قیامتیں آتی رہی ہیں آتی رہیں گی اور جزوی آئیں گی یہ کائنات بہت وسیع اوریز ہے گیلیکسیز کا کوئی تصور ہم کر ہی نہیں سکتے ایک حصے میں ایک گلیکسی ختم ہو رہی ہے اور وہ بلیک ہولز کا کانسیپٹ ہے آج ایسٹرانی میں پوری پوری گیلیکسیز جو ہے کولیپس ہو کر اور وہ ایک نشان بن کر رہ گئی ہیں وہ پوری گیلیکسی تھی یا کوئی بہت بڑا اسٹار تھا ہمارے اس سورج سے کروڑوں گنا زیادہ حجم کا سٹار جو اب صرف ایکسپیکٹ بن کر رہ گیا کالا دھبا ہے کائنات میں وہ وہاں قیامت آ چکی تو اللہ تعالی جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کل یومن ہوا فی شاہ اللہ کی تو ہر روز ایک نئی شان ہے یدید و فلخل کے ماں اللہ تو اپنی تخلیق میں اضافہ کرتا رہتا ہے جیسے چاہتا ہے یہ ایک فنشڈ پروڈکٹ نہیں ہے اقبال نے بھی الفاظ استعمال کیے ہیں لیکچرز میں اس یونیورس از ناٹ فنشڈ پروڈکٹ یہ نہیں ہے کہ بس بن چکی اور بن کر مکمل ہو گئی بلکہ یہ کہ کریشن کا کام بھی مسلسل جاری ہے اور ساتھ ہی بھی ہو رہی ہے تخلیق نو بھی ہو رہی ہے اور خاتمہ بھی ہو رہا ہے اس اعتبار سے یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم سدائے کن فیون و فلخل کے اللہ اضافہ کرتا ہے اپنے خلق میں جو چاہتا ہے اس میں جو میں نے آپ کو ایک شعر سنایا تھا کشتگانے خنجرے تسلیم راہ ہر زماز غیب جانے دیگر است یہ اہل تصور اور صوفیہ کا تصور ہے اور وہ انفرادی سطح پر تھا جو میں نے وہاں بیان کیا تھا تسلیم و رضا جو تسلیم و رضا کی رویش اختیار کرتے ہو یا کہ ہر لمحے وہ اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں ہلاک کر رہے ہیں ہر لمحے ایک نئی زندگی مل رہی ہے اس کائنات میں بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ خاتمہ اور تخلیق کا ایک عمل سائیڈ بائی سائیڈ مسلسل جاری ہے اس میں ایک اور گواہی جو ہمیں قرآن مجید سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ زمین کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ زمینیں بھی اتنی ہیں جتنے آسمان ہیں وَمِنَ الْأَرْضِ مسلح آسمان ساتھ بنائے زمینیں بھی بنائیں ساتھ اور ساتھ کا عادت جو ہے ضروری نہیں کہ بالکل معین ہو اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اور بھی جہان ہے آدم ہو کا آدم کم جیسے تمہارے آدم تھے ویسے ہی وہاں بھی ایک آدم تھے یہ بھی حدیث موجود ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تخلیق کا یہ عمل اور یہ قیامت جس کا قرآن مجید ہمیں ذکر کر رہا ہے وہ ہمارا جو حصہ ہے اس کائنات کا فار ایگزامپل یو کین سی دی سولر سسٹم جس کا کہ ہم اس کنبے کا ایک چھوٹا سا فریق جو ہے ایک ممبر جو ہے اس فیملی کا وہ زمین بھی ہے اور اس میں ابھی تک یہی ثابت ہوا کہ صرف زمین ہی وہ ہے کہ جس پر لائف ممکن ہے جو سیارے جو ہے ہمارے مقابلے میں سورج سے قریب تر ہیں اس میں گرمی اتنی شدید ہے کہ لائف از امپاسبل جو دور ہیں وہاں ٹھنڈ اتنی ہے کہ لائف از امپاسبل تو گویا کے درمیانی معتدل ایک ہی ہے یہ کہ جو سورج سے اتنے فاصلے پر ہے کہ سردی بھی ہے گرمی بھی ہے اور دونوں کے انتظار کے ساتھ یہاں یہ لائف کا سلسلہ چل رہا ہے تو یہ قیامت جو ہے یہ گویا اس حصے کی قیامت ہے اسی لیے میں آج نوٹ کر رہا تھا اگرچہ ممکن نہیں ہے کہ میں اس کا احساس کر سکوں قرآن مجید میں قیامت میں جہاں ذکر آتا ہے میرا اندازہ ہے واللہ عالم ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسری بات بھی ہو لیکن یہ کہ لفظ سما آتا ہے سماوات نہیں آتا ادھر سما انشقت تمام آسمانوں کی بات نہیں ہو رہی ہے جب آسمان پھٹ جائے گا من شقت اس سما او فیت یا یہ کہ ورتن کا دیہانت ہو جائے گا سما کا لفظ آتا ہے سمان فترت جب آسمان پھٹ جائے گا تو معلوم ہوتا ہے ولہ عالم یہ میں نے ایک توجہ پیش کی ہے کہ ہمارے لیے تو یہی قیامت ہے ہمارا مسئلہ جو ہے وہ تو متعلق اسی سے ہے اس کی ایک ہلاکت اور اس کی ایک تباہی ہے اس میں سورج اور چاند کا ٹکرا جانا یہ نہیں کہا گیا کہ سارے قرے ٹکرا جائیں گے یہ دور کی گیلیکسیز ہیں وہ چلتی رہے لیکن یہ کہ یہ جو ایک لمیٹڈ سفیر ہے جس میں کہ ہماری زمین ہے اور یہ جو سمائے دنیا ہے جو ہمارے اس اس سولر سسٹم کا سما بنتا ہے اس کے اندر وہ ہنگامہ اس کے اندر وہ زلزلہ اس میں وہ سارے قوانین فطرت کے اندر جو ہے ایک تصادم کی کیفیت بل عالم یہ ایک ممکن بات ہے جو میں نے آپ کے سامنے جدید جو بھی سائنٹیفک جو انکشافات اور اکتشافات ہیں ان کے حوالے سے سامنے بات آئی ہے اور میرے نزدیک کسی درجے میں قرآن مجید سے اس کی کچھ مناسبت اور مطابقت موجود ہے اسی لیے میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھ دی ہے ماننا ضروری نہیں اور نہ ان پر ہم تیقم کے ساتھ اور حتمی انداز میں کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہی ہے واللہ عالم اور یہ بہرحال آیات متشابہات میں سے ہیں جن کا کوئی حقیقی مفہوم جو ہے ہم اس وقت معین نہیں کر سکتے وہ تو جب وہ وقت آئے گا اور جب حقائق سامنے آئیں گے تو معلوم ہوگا کہ ہاضام اللہ و رسول وسد اللہ و رسول یہ ہے جس کی خبر دی تھی اللہ نے اور اس کے رسول نے اور بالکل سچ کہا تھا اللہ نے بھی اور اس کے رسول نے اب ہم آگے چلیے یس الو اومل کے و خصف ال قمر و جمے انسان مفر کہے گا یہی انسان اس دن کوئی ہے بھاگنے کی جگہ کہاں ہے سر چھپانے کی جگہ مفر فرار سے بنا ہے فرار بھاگنا مفر بھاگنے کی جگہ اس میں ظرف این المفر مفر کہاں ہے بھاگنے کی جگہ یعنی اس وقت تو ابو جہل جو ہے بڑا آکڑ کر اور تکڑ کر اور بہت ہی استحزائیہ انداز میں اور مذاق اڑانے کے انداز میں کہہ رہا ہے ایا یوم آبا جب وہ وقت آئے گا سٹی گم ہوئی ہوگی سب کی اس وقت ہوش ٹھکانے نہیں ہوں گے اس وقت جان بچانے کی فکر ہوگی نفسی نفسی کا عالم ہوگا ہر ایک چاہے گا کہ کہیں کوئی کوئی جگہ مل جائے کہیں بھاگنے کی کوئی جگہ کہیں سر چھپانے کی کوئی جگہ کل لا لا کہہ دیا جائے گا یا خود بخود بازے ہو جائے گا یہاں یقال یا قیلہ کچھ نہیں کہا گیا کلا نہیں ہرگز نہیں لا وذر کوئی جائے پناہ نہیں کوئی ٹھکانہ نہیں کہیں جائے فرار نہیں کہیں چھپنے کی جگہ نہیں لا لاو در الا ربن مستقر اس دن تو لا بحالہ تیرے رب ہی کے حضور میں مستقر قرار سے ہے جائے قرار یہ پھر وہی اس میں ظرف ہے مستقر مستقر رم مقام تو یہ مستقر جو ہے یہ تو تیرے رب ہی کے پاس ہے وہیں جا کھڑے ہونا ہے یہ مستقر یہ بھی ہے کہ اللہ کے حضور میں اس عدالت کے اندر پیشی ہوگی مجرموں کو کٹہرے میں کھڑا ہوگا یہ بھی مستقر ہے لیکن پھر یہ کہ جنت اور دوزخ یہ بھی مستقر ہے تو فرمایا الارب کئی اوم المستقر اس دن تو لا و حالا کشاں کشاں تیرے رب ہی کے حضور میں جائے قرار ہے وہیں جانا ہوگا وہی کھڑے ہونا ہوگا اور وہی تمہارا مستقل ٹھکانہ بنے گا یونب انسان یوم زم بما قدما نبا کہتے خبر کو اور نبا یونبے تم ان یہ باب تفریل ہے باب تفیل کا خاصہ ہوتا ہے تدریجاً ایک ایک کر کے بتا دینا ایک ہوتا ایک دم ایک بات بتا دی جیسے کہ اعلام ہے کسی کو کوئی بات بتا دینا تعلیم ہے تدریجن ایک ایک بات کر کے ذہن نشین کرا کے درجہ بدرجہ کسی کو بات سمجھانا تو یہ ہے نبا امبا بتا دیا اس نے اس کو بتا دیا ایک ہے نبا یون یہ خوب گن گن کر جیسے آپ کہتے ہیں نا گن گن کر جوتے لگائے ہیں میرے اس نے گن گن کر میرے ساتھ یہ بدلے لیے ہیں یہ انداز ہے گن گن کر بتا دیا جائے گا انسان کو یونبول انسان یوم ما بما قدما واخر کہ کیا اس نے آگے کیا تھا کیا پیچھے کیا تھا یا کیا آگے بھیجا تھا کیا پیچھے چھوڑا تھا یہ دو ترجمے ہیں اس کو سمجھ لیجئے انسانی عمل کے دو حصے تو یہ ہیں کہ ایک تو میں نے آج عمل کیا وہ تو ابھی گیا اور کہیں ڈیبٹ یا کریڈٹ ہو گیا میں تو ابھی نہیں پہنچا وہاں آخرت میں میں تو ابھی دنیا میں ہوں میرا وہ عمل مجھ سے پہلے پہنچ چکا ہے وہ مقدم ہو گیا ہے ایک یہ ہے کہ اس عمل کے اثرات اب یہاں چلیں گے میں آج مر بھی جاؤں تب بھی اس کے اثرات آگے چلیں گے کو خیر میں نے شروع کیا ہے اس کے اثرات جہاں تک پہنچیں گے میرا کھاتا کھلا ہوا ہے کریڈٹ ہوتا رہے گا کوئی سر کا آواز کیا ہے کسی بری رسم کی یاد کیا ہے جب تک چلتی رہے گی میرا کھاتا خا, کھلا ہے ڈیبٹ ہوتا رہے گا میرے ہاں وہ اس کا گنا جو ہے درج ہوتا رہے گا تو یہ پیچھے جو کچھ چھوڑ کر آیا اسی لیے اولاد نیک اولاد کو کہا کہ صدقہ جاریہ ہے سب سے بڑی جو بعد میں جو نیکی کا کھاتا انسان کا کھلتا ہے وہ نیک اولاد کا ہے یا یہ کہ کوئی خدمت خلق کے کام کیے ہیں آج کل تو خیر واٹر وکس کا سلسلہ ہے لیکن یہ پچھلے زمانے میں کوئی کنواں کھدوا دیتا تھا کہیں کوئی سرائے بنا دیتا تھا کہیں کوئی اور خدمت خلق کا کام کر دیا تو بہرحال وہ سترہ جا رہا تو یورپ کا انسان یومزم بیما قدمہ و, قدم و اخرا کیا پیچھے چھوڑ کر آیا تھا کیا اپنے زندگی ہی میں آگے بھیج دیا تھا سب گنتی کر کے گن گن کر سکھا سامنے لے آیا جائے گا یہ ہے جو تم نے خود اپنی زندگی میں موت سے پہلے پہلے آگے بھیج دیا تھا اور یہ ہے وہ کھاتا جو تمہارے بعد بھی کھلا رہا اللہ کرے کہ ہمارا وہ کھاتا خیر کا کھاتا ہو بھلائی کا ہو نیکی کا ہو دوسرا مفہوم اس میں جو ہے وہ بہت لطیف ہے قدمہ کہتے ہیں کسی شے کو آگے کرنا بڑھانا اخرا پیچھے کرنا اس میں تصور یہ دیا گیا ہے کہ ہر لہذا انسان اس زندگی میں ایک دو راہے پر کھڑا ہوتا ہے یہ کروں یا یہ کروں مقدم کسے سمجھوں یہ کام کرنے میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے جھوٹ بولنا گنا ہے اس کا عذاب ملے گا لیکن اس جھوٹ بولنے میں نفع ہوتا ہے دنیا کا فائدہ ہو رہا ہے کسے مقدم رکھوں کسے مؤخر کروں جھوٹ بول دیا دنیا کو مقدم کیا آخرت کو مؤخر کر دیا اگر نقصان برداشت کر لیا سچ بولا دنیا کو مؤخر کیا آخرت کو مقدم کیا ہر لہجہ جو بھی ہم کر رہے ہیں جو بھی ہم سے اعمال صادر ہو رہے ہیں ہمارے آگا سے جوارے سے ہاتھوں سے پاؤں سے آنکھوں سے زبان سے جو کچھ ہو رہا ہے اس میں نابوالا کوئی سے مقدم کی جا رہی کوئی مؤخر کی جا رہی آپ کی ویلیوز ہیں کس کو آپ نے مقدم سمجھا کسے مؤخر سمجھا کس کو اہم تر سمجھا کسے کم تر اہم سمجھا اسی لیے آتا ہے بل تو سیرون الحیات الدنیا تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو درا حالے کے والا آخرت و خیر ہوں آپ کا آخرت ہے جو بہت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی ہے یہ ہے اصل فرق سارا جو ہے کانٹے کی بات ایک ہی ہے وہ یہ کہ طے کرے انسان کے میرے لیے مقدم دنیا ہے یا آخرت اللہ یہ نہیں کہتا کہ دنیا کو بالکل چھوڑ دو ترکے دنیا کا تو حکم نہیں ہے لیکن دنیا کو مقدم نہ رکھو دنیا کو مؤخر کرو آخرت کو مقدم کر. بس جس نے یہ فیصلہ کر لیا اور پھر سبستقام پھر اس پر جم گئے ان الدینہ کالو رب اللہ سبستقام فیصلہ کرنا یہ ایک مرحلہ استقامت اس میں قیامت ہے لیکن جو یہ دو مرحلے طے کر لیں مقدم آخرت ہے وہ آخر دنیا ہے ہر معاملے میں یہ دیکھوں گا کہ آخرت کا نفع کس چیز میں ہے وہ اختیار کروں گا دنیا کے نفع کو پیچھے رکھوں گا اگر یہ فیصلہ انسان کر لے بہت مبارک اور اس پر جم جائے بیڑا پار ہو جائے یونب بل انسان قدم بل انسان والا ہی بل پھر دیکھیے بل کیوں آیا بلکہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہر انسان کو معلوم ہوگا اس دن کہ وہ انسان کیا کر کے لایا ہے بتانے کی ضرورت ہی نہیں یہ ہے وہی معاملہ بل انسان والا نفس ہی بسیرا ولا وہی معاملہ کہ لا سے وہ اللوامہ نفس وہ تو ضمیر اسے خود بتاتا رہا تھا کہ تم یہ غلط کر رہے ہو خود وہ اس ضمیر ہی کی اس ساری ملامت کے باوجود کرتا رہا ہے ہی نوز اٹ کہ وہ کیا کر کے لایا ہے آگے چل کر جب قیامت کے میدان کے نقشہ کھینچے گا کھڑے ہوتے ہی پتا چل جائے گا کہ کون کیا ہے جیسے کبھی ہائی اسکول میں کسی امتحان کا ریزلٹ ڈکلیئر ہونا ہوتا ہے تو اس وقت جو لڑکے کھڑے ہوتے ہیں تو ہر ایک کے منہ پر لکھا ہوتا ہے اس کا نتیجہ جنہیں فیل ہونا ہے وہ اس کے ماتھے پر لکھا ہوا ہے کہ یہ فیل ہوگا اور جنہیں پاس ہونا ہے وہ چہرے اس کے تروف آدھا ہوں گے وجوہیں یوم میزین نہ ہو رہا انہیں تشویش ہوگی تو اس کی کہ فرسٹ آ رہا ہوں یا نہیں آ رہا اور وہ جو بارہ بجے ہوئے ہوں گے چہروں پر پتا ہے کہ, کہ ہم کیا کر کے آئے لکھا کیا تھا امتحان کیا تھا اور ہم نے کیا کیا تھا تو بل انسان والا نفسے ہی یہاں پر آخرت کا تصور بھی ہے کہ انسان اس وقت اسے بتانے کی بھی چندہ ضرورت نہیں ہوگی کفا بے نفسے کا لیوما کا حسیبہ یہ سورہ بنی سائی میں فرمایا تم خود اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہو بھائی کسی اور شے کی ضرورت ہی نہیں ہاں وہ تو اتمام حجت کے لیے وہ بٹن دبایا جائے گا یہ آپ کی تصویر موجود ہے یہ جو کچھ آپ فرماتے رہے ہیں فرمودات جو آپ اپنی زبان سے جو حفوات بکتے رہے ہیں وہ یہ ریکارڈ موجود ہے سن لیجئے خود وہ تو صرف اطمام حجت کے لیے ورنہ یہ کہ بلر انسان والا نفس ہی بسی انسان اپنے نفس پر خود بصیرت رکھتا ہر ایک کو معلوم ہے کہ میں کیا ہوں ہر ایک جانتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں میں نے آپ کو وہ شعر سنایا کئی مرتبہ کہ جانے جملہ علم ہای نس تو من میں دیں تمام علوم کا خلاصہ لب لباب اور حاصل تو یہ ہے کہ اس بات کو پیشے نظر رکھو کہ میں قیامت کے دن کیا ہوں گا وہاں کیا بیتے گی وہاں میں کس زمرے میں کھڑا ہوں گا اصحاب الیمین میں ہوں گا کہ اصاب الشمال میں ہوں گا یا کوئی امید ہے کہ صابقون میں بھی شامل ہو جاؤں یہ سب کوئی معلوم ہے ولی انسان والا نف سے ہی بسیرہ ولا القاب آزیرہ ہاں کتنے ہی بہانے بنائے حلقہ ڈالنا معاذر معذرت کی جمع بہانے بنانا یعنی انسان جو ہے اگر لسان قسم کا آدمی ہے چرب زبان ہے لوگوں کی زبانیں بند کر دے گا یہ نہیں یوں تھا اس طرح نہیں تھا یوں تھا اور میں یہ یوں نہیں کر رہا اس لیے کر رہا ہوں جسٹیفیکیشن ہے ریشنلائزیشنز ہے برے سے برے کام کے لیے جسٹیفیکیشن غلط سے غلط حرکت کے لیے ریشنلائزیشن اس کے لیے عقلی دلیلیں اس کے لئے جواز اس کے بہانے لیکن جب انسان اپنی اس طلاقت لسانی کی وجہ سے جو ناقد ہے تنقید کرنے والا ملامت کرنے والے کا منہ بند کر دیتا ہے اس وقت بھی ضمیر اندر سے بولتا رہتا ہے تم جھوٹے ہو غلط کہہ رہے دل انسان والا نف سے ہی بسی رہا زمیر اس وقت بھی گواہی دے رہا ہوتا ہے ولاقا ماضیر خا وہ کتنی ہی معذرتیں بنائے بارک اللہ علی ولا کم فر قرآن رضیم و نفانی و یا کم بل آیات حکیم